أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم الطبع والذين من قبلهم أهلكناهم ان نہم کا مجرمین وما خلقنا السماوات سماوات وما و ماں ما نہ الا بالحق ولاکن اکثر لا يعلمون مقصد سور دخان کا شرک دعا کی نفی کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اس دعوے پر وارد ہونے والے شبہات ان کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامی مومن سے یہ سات سورتے ہیں حامیم کے ساتھ شروع ہونے والی ان تمام حوامیم کا ایک مقصد ہے حوامی میں کا ایک مقصد ہے کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں یہ دعویٰ سورہ حامی مومن میں بار بار ذکر کیا گیا آیت نمبر چودہ میں آیت نمبر ساٹھ میں آیت نمبر پینسٹھ میں یہ پھر قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن جب ایک بات کو ثابت کرتا ہے یہ تو اس کے لیے مختلف طریقے اپناتا ہے یہ کبھی تو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن دلائل ذکر کرتا ہے اور کبھی قرآن دلائل کی بجائے اس دعوے پر وارد ہونے والے جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیتا ہے تو حامی مومن میں یہ دعویٰ ذکر کیا گیا کہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں سورہ حامی سجدہ میں اسی دعوے پر چار شبہات اور اعتراضات ذکر کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے یہ آیت نمبر پانچ میں رایت نمبر پچیس میں چوالیس اور پینتالیس میں پرگلی صورت سورہ حامیم شورہ میں مزید تین اعتراضات ذکر کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے سورہ حامیم زخرف میں جو مرکزی شبہ تھا کہ ہم تو انہیں خدا نہیں کہتے بلکہ انہیں اللہ نے شفاعت اور سفارش کے اختیارات دیے ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے دربار میں قریب کرتے ہیں تو آیت نمبر 86 میں جواب دیا ولاملک الدین مندون شفاع اور اسی شبے کے ساتھ چھ مزید شبہات وہ بھی ذکر کیے گئے اور ان کے جوابات دیے گئے آیت نمبر 15 میں 20 میں 22 میں 30 31 اور 60 میں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں اور اللہ ہمارے شرک سے راضی ہے اور یہ اللہ کی چاہت ہے اور ہم اپنے آباؤ و اجداد کے تابے ہیں اور یہ قرآن جادو ہے کسی بڑی شخصیت پر کیوں نازل نہیں ہوا اور فرشتہ کیوں نہیں آیا سورہ حامیم دخان عوامی صبا میں یہ پانچویں سورت ہے اور اس میں نواں شبہ ہے نواں شبہ وہ یہ تھا کہ شاید کہ سن لیں ہو سکتا ہے کہ سن لیں ہم تو انہیں پکارتے ہیں تو شاید کہ یہ ہماری فریاد سن لیں تو اس کا جواب دیا آیت نمبر چھ میں ان نحو ہو سمیع کہ وہ یقینی ذات کے جو سننے والی ذات ہے اور جو جاننے والا ہے تو اس ذات کو کیوں نہیں پکارتے صورت میں جو دیگر مقاصد ہیں توحید ہے رسالت ہے قرآن کی عظمت ہے وہ بھی ذکر کی جاتی ہے اور ساتھ میں تخویف دنیاوی اور تخویف اخروی کے جو نمونے ہیں تو وہ ذکر کیے جاتے ہیں فرونیوں کا واقعہ یہ ذکر کیا گیا تخویف دنیاوی پر فما بقت عالیہ مصمع اول والارض وما امکان و منظرین فرونیوں کی ہلاکت پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور انہیں کوئی مہلت وہ دی نہیں گئی یا تو یہ حقیقت پر حمل تھا اور یا یہ تمصیل ہے اور مثال ہے کہ عرب میں جب بھی کوئی یہ قابل ذکر شخص وہ مر جاتا تو عرب بطور مثال کہتے کہ اس پر آسمان رویا اور زمین روئی لیکن فرعونی یہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اور اپنے تکبر کی وجہ سے یہ اتنی بے وقعت ہو گئے اور اتنی بے حیثیت ہو گئی کہ ان کی ہلاکت پر اور پوری قوم کی ہلاکت پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی اور یا یہ حقیقت اور ظاہر پر حمل ہے کہ آسمان یہ روتا ہے جیسے ترمیزی کی ایک روایت میں آتا ہے اگرچہ امام ترمیزی نے اس روایت میں دو راویوں پر جرا کی ہے موسیٰ ابن عبیدہ پر اور یزید ابن ابان رقاشی پر امام ترمیزی روایت ذکر کرتے ہیں حضرت عانص ابن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مومن وہ ہر مومن کے آسمان میں دو دروازے ہوتے ہیں یہ جی ایک وہ کہ جس سے اس کے اعمال وہ اس دروازے کے ذریعے وہ چڑھتے ہیں اور دوسرا وہ دروازہ ہے کہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے فعظامات لیکن یہ مومن کا مومن کے بارے میں کہ ہر مومن کے آسمان میں دو دروازے ایک وہ جس پر اس کا عمل اوپر چڑھتا ہے اور علمین میں جمع ہوتا ہے اور دوسرا وہ جس سے اس کا رزق اترتا ہے پر جب مومن وہ مر جاتا ہے بقیا علیہ تو یہ دونوں دروازے آسمان کے اس پر روتے ہیں اور قرآن کی اس آیت کو اللہ کے پیغمبر نے تلاوت کی فما بکت علیہ مصمع والارض وما اماں کا لیکن امام ترمیزی نے اس روایت پر کلام کیا ہے جی اب یہی تخویف دنیاوی یہ شروع ہے فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی اور پھر بنی اسرائیل یہ ان پر آزمائشوں کا دور یہ شروع ہوا انہیں اللہ نے نعمتیں دیں انہیں نعمتوں سے نوازا گیا اور اس میں ان کے لیے آزمائش تھی اور اس میں ان کے لیے امتحانات تھے و القدینہ بنی اسرائیل منلاضاب المحین اور تحقیق ہم نے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو من الْعَذَابِ بالمحین اس رسوکن عذاب سے فرعونیوں نے طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے ان کی اولاد کو ذہ کرتے تھے اور یہ جی ان سے خدمتیں لیا کرتے تھے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں یہ مبتلا تھے اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں نجات دی وہ عذاب مہین کیا تھا من فرعون یہ عذاب مہین سے بدل ہے منفراؤ نہ فرعون سے ان کان کا من المسرفین اور یہ یاد رکھیں فرعون یہ مصر کے ہر بادشاہ کو کہتے تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ یہاں سے ہجرت کر کے گزر رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس زمانے میں بھی فرعون تھا کہ جنہوں نے ابراہیم کو اور ان کی زوجہ کو پکڑا تھا اور اپنی قید میں وہ لائے تھے تو حدیث میں وہاں پہ بھی فرعون کا ذکر آتا ہے کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں جیسے آگے آنے والی آیات میں یمن کے ہر بادشاہ کو طباء کہتے تھے اور یہ ان کا لقب ہوتا تھا جیسے روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے من فرعون فرعون سے انحو کان عالی من المصرفین بے شک تھا وہ عالین سرکشی کرنے والا تکبر کرنے والا من المصرفین اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ولاقتر نا على علم العالمین اور تحقیق ہم نے چنا تھا ان بنی اسرائیل کو اعلیٰ علم اعلیٰ علم یہ جی اپنے علم کی بنیاد پہ کہ ہمارا علم تھا ولاقتر نا ہم اعلیٰ علم اور اس میں اللہ کا علم اس کی طرف اشارہ ہے ولاقتر نہ ہم علم اور تحقیق ہم نے چنا تھا ہم نے منتخب کیا تھا ان بنی اسرائیل کو یہ جی اپنی علم سمیت کہ ہمارا علم تھا اے اعلیٰ علم من نہ بہم کہ ہمارا علم تھا بنی اسرائیل پہ عالعالمین ہم نے انہیں چنا تھا اور ہم نے انہیں منتخب کیا تھا اور ہم نے انہیں فضیلت دی تھی علع اپنے زمانے کے لوگوں پر العالمین میں الفلام آہد کا اور مراد ان کا اپنا زمانہ جس طرح سورہ بقرہ میں اور دیگر جگہوں میں ہم نے کہا تھا کہ وہ انی فضل تو کم میں نے تمہیں فضیلت دی عالع عالمین تمام جہانوں پر تو تمام جہانوں پر بنی اسرائیل کو تو فضیلت نہیں دی گئی کیونکہ اس امت کو فضیلت دی گئی ہے کنتم تم خیر امت اخرجت الناس اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ الفلام عہد کے ہیں اور اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کا چننا اور ان کا منتخب کرنا مراد ہے ولاقد اختر نا علم عالمین اور تحقیق ہم نے چنا تھا ان بنی اسرائیل کو اعلیٰ علم اپنے علم کی روح سے ہمارا علم تھا کہ یہ چننے کے لائق ہیں حال العالمین اپنے زمانے کے لوگوں پر واطینہ ہم من الیاتِ معافی بلا ام مبین اور ہم نے دی تھی انہیں من ال دلائل میں سے نشانیوں میں سے معجزات میں سے وہ فی بلا مبین کہ جن میں کھلی آزمائش تھی بلا یہ دونوں معنی میں آتا ہے امتحان اور آزمائش کے معنوں میں بھی آتا ہے یہ آزمائش اور امتحان کے معنوں میں بھی آتا ہے اور انعام کے معنوں میں اور نعمت کے معنوں میں بھی آتا ہے تو دونوں معانی ٹھیک ہیں واط نا ہم من الیات معافی بلا امبین ام اور دیتی ہم نے انہیں نشانیوں میں سے وہ کہ جن میں ظاہری نعمتیں تھیں اور ظاہری نعمتیں وہ سورہ بقرہ میں پہلے خطاب میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں نجات من فرعون نجات من الغرق ایتا کتاب آفا ان القت الحات باد تزریل الغمام انزال المن وسلوا انفجار العین من الحجر اسی طرح آزمائش بھی تھی امتحانات بھی تھے یہ اب زجر ہے موجودہ لوگوں کو یہی قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن کلام کرتا ہے اور اچانک التفات کرتا ہے اب بنی اسرائیل کا واقعہ یہ ختم ہوا تو اب موجودہ کی موجودہ لوگوں کی طرف بات پلٹ آئی انہا اولا القولون اس میں زجر ہے موجودہ جو منکرین ہے اور مشرقین ہیں انہیں کہ جو بعض بادل موت سے انکار کرتے تھے قیامت نہیں مانتے تھے انہا اولا یقولہ بےشک یہ موجودہ منکرین لقولون یہ کہتے ہیں انہیا علا موت و اولا کہ نہیں ہے جی اللہ موت نل اولا نہیں ہے یہ موت یہ جی اللہ موت نل اولا جی اگرچہ ہیا کا جو مرجا ہے وہ بعد میں ہے لیکن یہاں پہ ہیا سے مراد یہی موت ہے انہیں اللہ موت نل اولا نہیں ہے یہ موت مگر ہماری موت پہلی وہ منہ نبن شرین اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے مطلب یہ کہ دنیا میں صرف یہ ایک ہی موت ہے اور اس کے بعد کوئی اور موت نہیں کوئی اور زندگی نہیں اور دوبارہ یہ جو اٹھائے جانے والی بات کی جاتی ہے کہ موت کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے یہ کوئی نہیں انہیں علا موتن اولا نہیں ہے یہ موت مگر ہماری موت پہلی و مانہ ن منشرین اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے اور اگر تم کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے تو پیغمبر سے اب دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں فاتو بے آباینا انکن تم صادقین تو چلو لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو انکن تم صادقین اگر ہو تم سچے سورہ نازیات میں ان کا یہی استہزائی وہاں پہ آ جائے گا کہ منکرین قیامت مشرقین مکہ وہ یہ مسخرہ اڑاتے تھے اللہ کے پیغمبر کا کہ چلو ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کرو کہ وہ اٹھ جائیں اور وہ آ جائیں اور پھر مذاق اڑاتے تھے کہ اگر وہ آئیں گے تو یہ دنیا تو ہم پر تنگ پڑ جائے گی پھر ان گھروں میں کون رہے گا اور اس چھوٹے سے گھر میں ہم اپنے باپ دادوں کو اور تمام کو یہاں پہ کیسے ہم انہیں جگہ دے سکیں گے اور یہ سارے ایک ہی گھر میں کیسے رہ سکیں گے مذاق اڑاتے تھے فاتو بے ان تم صادقین تو چلو لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے یہ جی تو قرآن مجید یہاں پہ یہ جی ان کے اسی استحزا کے جوابات دیتا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے قیامت کا مذاق اڑایا تھا اور وہ بھی قیامت سے انکار کرتے تھے بعض بادل موت سے انکار کرتے تھے تو اگر عقیدہ آخرت اور دوبارہ اٹھایا جانا یہ اتنا بیکار عقیدہ ہوتا اور اس کو ماننا ضروری نہ ہوتا تو ان سے پہلی اقوام کو میں نے کیوں ہلاک کیا ہے یہ اگر اس عقیدے کے انکار پہ میں کسی کو کچھ نہ کہتا تو پھر ان لوگوں کو کیوں ہلاک کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے اسی وجہ سے تو وہ ہلاک کیے گئے تھے یہ ایک جواب دیا جاتا ہے اور دوسرا جواب یہ اتنا بڑا کارخانہ اور یہ اتنا اتنی بڑی کائنات کیا خیال ہے میں نے اسے بیکار پیدا کیا ہے یہ میں نے کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے بلکہ یہ ایک مقصد کے تحت وہ پیدا کیا گیا ہے اور وہ جزا اور سزا ہے اور پھر آگے ان یوم الفصل می اجمعین اس سے جزا اور سزا کا بیان وہ شروع ہو جاتا ہے کہ جنہوں نے برے اعمال کیے تھے انہیں سزا دی جائے گی اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے تھے تو ان نلم انہیں بشارت دی جاتی ہے یہ اہم خیر ان ام قوم و طبع جی یہ لوگ بہتر ہیں ام قوم طبا یا وہ طبع کی قوم طبا یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا جس طرح میں نے کہا کہ فرعون کے مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون اسی طرح روم کے بادشاہ کا لقب کیسر اور ایران فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے مفسرین یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ کان طبا ایک تو یہ کہ یہ مصر یہ یمن کے بادشاہوں کا لقب بھی تھا اور طبع یہ ان میں سے ایک شخص بھی تھا اور عائشہ کہتی ہیں کہ کان طباء رج النس علن یمن کا یہ ایک نیک شخص تھا کیونکہ اللہ نے قرآن میں ان کی قوم کی تو مذمت کی ہے لیکن ان کی مذمت یہ نہیں کی گئی واللہ عالم اہم خیر ان ام قوم یہ طبا یہ لوگ بہتر ہیں ام قوم و طبا یا وہ طبا کی قوم یعنی یمن کی وہ قوم وہ بہتر ہیں تو یہ ان سے بہتر نہیں ہے ان لوگوں نے انکار کیا تھا قیامت سے میں نے انہیں ہلاک کیا تھا والذین من ہم اور وہ جو ان سے پہلے تھے قوم عاد قوم سمود جنہوں نے قیامت سے انکار کیا تھا تو کیا یہ موجودہ لوگ ان سے کوئی بہتر ہیں نہیں بہتر جب میں نے انہیں ہلاک کیا تھا تو یہ کیسے بچ سکتے ہیں یہ اہلکناہم میں نے ان ساروں کو ہلاک کیا تھا ان نمکان و مجرمین بے شک تھے وہ جرم کرنے والے بدکار تھے ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے قیامت کے عقیدے سے انکار کیا تھا یہ ایک جواب وما خلق مطلب یہ کہ اگر قیامت کا یہ عقیدہ آخرت کا یہ عقیدہ یہ اتنا ضروری عقیدہ نہ ہوتا تو میں نے اس پر اس کے انکار پر قوموں کو ہلاک نہ کیا ہوتا لیکن جب ہلاک کیا ہے مطلب یہ کہ یہ عقیدہ نہایت ضروری ہے اب دوسرا جواب یہ اتنا بڑا اتنی بڑی کائنات یہ زمین اور آسمان کیا یہ ہم نے کھیل تماشے کے لیے بنائے ہیں جیسے آج ایتھیسٹ کہتے ہیں اور دہریے کہتے ہیں کہ یہ خود بخود وجود میں آئے ہیں آپ سے آپ وجود میں آئے ہیں وماخلق نہ سماوات ول اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں کو ول اور زمین کو وماب نہما اور وہ جو ان کے درمیان ہے لاعبین کھیل کود کرنے والے یہ لاعبین یہ حال ہے خلقنا سے کہ ہم نے انہیں کوئی کھیل کود کے لیے اور تماشا کے لیے ہم نے زمین اور آسمان کی تخلیق نہیں کی تو کس لیے پیدا کیا ہے ما خلقنا ہوما ہم نے پیدا نہیں کیا ان زمین اور آسمانوں کو اللہ بالحق کی اے ال الحق مگر حق کے اظہار کے لیے پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا ہے کتابوں کو اللہ نے بھیجا ہے و ما خلق الجنََََََََََ ولاس اللہ آبدون اور سورہ ملک میں یہ الدی خلق المعت و حیات لیبلکم اکم احسن و عملہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے ما خلق نہ اللہ بالحق ہم نے پیدا نہیں کیا اس زمین اور آسمان کو مگر حق کے اظہار کے لیے نق فرحم المون لیکن اکثریت لوگوں کی اس حقیقت کو نہیں جانتے بعض کہتے ہیں کہ اکثریت کے پیچھے چلو اکثریت کی تو قرآن مذمت کرتا ہے یہ تو قیامت کا یہ عقیدہ یہ کیوں ہے یہ جزا اور سزا کے لیے ہے دنیا کو اللہ نے حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جزا اور سزا کا ایک دن وہ آ رہا ہے تو اب اسی جزا اور سزا کا بیان ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھا بدلا اور بروں کو برا بدلا ان نیو ملفسلی مقات اجمعین بے شک فیصلے کے دن کا مقات میقات اس کا اطلاق وقت پر بھی ہوتا ہے اور اس کا یعنی یہ مقات زمانی بھی ہوتا ہے اور مکانی بھی ہوتا ہے اسی لیے حج کے حوالے سے جب ہم میقات ذکر کرتے ہیں تو میقات کا اطلاق یہ ان جگہوں پر بھی ہوتا ہے کہ جہاں سے بغیر احرام گزرے حاجی نہیں گزر سکتا عمرہ کرنے والا بغیر احرام کے گزر نہیں سکتا وہ میقات مکانی ہے اور میقات زمانی حج کے لیے یہ یکم شوال سے شروع ہوتا ہے اور حج کے ایام تک وہ میقات زمانی ہے تو میقا تو ہم یہاں پہ مراد وہ وقت مقررہ یہ زمانہ مراد ہے ان نیو ملفصلی تو ہم اجمعین بے شک فیصلے کے دن کا ایک وقت مقررہ ہے اجمعین ساروں کا ساروں کا ایک وقت مقررہ ہے لا یغنی مولن عام مولن جس دن فائدہ نہیں دے گا ایک دوست مولن ایک دوست امول دوسرے دوست سے جی ایک دوست وہ دوسرے دوست سے فائدہ نہیں دے گا شے ان ذرہ برابر ایک دوست وہ دوسرے دوست کے ذرہ برابر کام نہیں آئے گا ولاحم یونسرون اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی بالکل کوئی فائدہ نہیں دے گا علامر رحم اللہ جیسے گزشتہ صورت میں آیت ستاسٹھ میں ذکر کیا گیا تھا کہ إِلَّ <الْمُتَّقِين> دن دشمن ہوں گے سوائے متقین کے تو یہاں پہ بھی جس دن فائدہ نہیں دے گا ایک دوست وہ دوسرے دوست کو ذرہ برابر اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی اللہ من رحم اللہ مگر جس پر رحم کرے اللہ تو وہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور یہ وہ تقوی والے ہوں گے اننح هو العزیز الرحیم بے شک یہ اللہ یہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ان شجرت الزقوم طعام میں یہ وہی تخویف یہ چل رہی ہے ان شجرت الزقوم طعام میں تعام العیم بے شک زقوم کا درخت طعام السیم یہ وہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا یہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ گناہگاروں کا طعام ہوگا اور یہ کھانا ہوگا ان شجرت رتس ضکو میں تو صافات آیت نمبر باسٹھ میں زقوم کی تفصیل یہ گزر چکی تھی ان شجرت رتصقو میں تو عام بے شک ضکوم کا درخت یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا اور یہ ان کا طعام ہوگا یہ کل محلے جیسے وہ پگلا ہوا تانبا محل اصل میں ہر پگلی ہوئی دانت کو کہتے ہیں خواہ وہ سونا ہو چاندی ہو لوہا ہو تانبا ہو ہر پگلی ہوئی دانت کو کہتے ہیں میٹل کو کہتے ہیں لیکن عام طور پہ آسانی کے لیے جیسے ہم یعنی پگلا ہوا تانبا بطور مثال کل محلے جیسے پگلا ہوا تانبا یغلی کھولے گا کھولے گا وہ فی البتونی پیٹوں میں غل الحمیم وہ سخت گرم پانی کے کھولنے کی طرح یعنی جہنمیوں کے پیٹ میں یہ سخت گرم پانی کے کھولنے کی طرح وہ کھولے گا اور جوش مارے گا جی ان نشج رت ضقو تعام یہاں <سؤال> پہ مفسرین عبداللہ اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ذکر کرتے ہیں اور یہی روایت یہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے جب اسلام پھیلا اور یہاں پہ تفسیر قرطبی نے مدارک نے اور دیگر مفسرین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی یہ روایتی یہ آتی ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک عجمی شخص کو وہ قرآن پڑھا رہے تھے تو اب عجمی شخص وہ عربوں کی طرح وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا جیسے عرب قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ عربی ان کی مادری زبان ہے اور جس ماحول میں وہ پلتے ہیں بڑھتے ہیں ان کی نشونما ہوتی ہے تو آجم لاکھ کوشش کریں وہ ان کے جیسے عربی نہ بول سکتے ہیں اور نہ وہ بول چال اور نہ وہ حروف کے اپنے مخارج سے وہ صحیح طور پر وہ استعمال کر سکتے ہیں تو ایک آجمی کو وہ قرآن پڑھا رہے تھے یہ آیت پڑھا رہے تھے ان نش رت ضکو میں تو وہ عجمی شخص وہ اسیم کے اس لفظ کو پڑھ نہیں سکتا تھا تو وہ جب پڑھتا تھا ان شجرت رتس میں تو عام پڑھتا تھا تو عام تو اب یتیم یہ لفظ بالکل معنی وہ تبدیل ہو جاتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود نے صرف تھوڑے وقت کے لیے تھوڑے وقت کے لیے اس سے کہا کہ کیا تم عسیم کی جگہ فاجر پڑھ سکتے ہو تو اس نے کہا ہاں تو اس نے کہا پڑھو ان شجرت رت ضکوم تو کہ بے شک زقوم کا درخت یہ فاجر اور گناہ کا تو ہوگا اب عصیم اس کی جگہ فاجر کا لفظ ابن مسعود نے یہ اسے سکھایا ابتدا میں مقصد یہ کہ عیم کی جگہ اگر یتیم پڑے گا تو معنی میں زیادہ فساد آئے گا لیکن اگر عظیم کی جگہ فاجر پڑے گا تو معنی میں اتنا فساد وہ نہیں آئے گا اور اس سے کہا کہ تم عظیم کو پڑھنے کی کوشش کیا کرو اس روایت کو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں اور خصوصاً یہ آجم کے حوالے سے کہ اگر قرآن میں اور پھر خصوصاً قرآن کے ترجمے سے لوگوں کو منع کرنے کے لیے کہ اگر قرآن کے ترجمے میں کوئی ایک لفظ جو ہے وہ تم نے غلط کہا تو دائر اسلام سے خارج ہو جاؤ گے یہ فتوے اور یہ سٹیمپ جو ہیں یہ بالکل تیار پڑے رہتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے یہ روایت صرف اس لیے ذکر کی کہ یاد رکھیں پہلے تو انسان کوشش کرے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی لیکن اگر کوئی شخص ابتدان وہ باوجود کوشش کرنے کے بھی وہ قرآن کو صحیح طور پر نہ پڑھ سکے تو اس پر فتوے جو ہے وہ نہیں داغنے چاہیے کہ ایک بندہ ان پر فتویٰ داغے اور بندے کو ڈسکریج کرے اور اس کے حوصلے کو خراب کرے نہیں بلکہ ایسا کام یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس پر محدسین باقاعدہ انہوں نے مستقل باب باندھے ہیں یہ الکفایہ فی علم الروایہ میں خطیب بغدادی یہ انہوں نے اور یہ مصطلح الحدیث میں اصول حدیث میں یہ بالکل ابتدائی کتابوں میں اور بنیادی کتابوں میں ہے یہ الکفایہ میں خطیب بغدادی المتوفہ 463 ہجری وہ ایک جگہ پہ باب بانتے ہیں باب الفتباء المحدس اعلیٰ لفظی و ان خالف الغت الفصیحہ کہ محدث جو ہے وہ جو لفظ استعمال کرے تو محدث کی اتباع کی جائے گی کہ جی اگرچہ اس نے عربی کی جو فصیح لغت ہے اس کی مخالفت کی ہو اور پھر اس میں وہ مختلف روایات وہ لائے ہیں جیسے مثلاً جی ایک جگہ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابن ببن جی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اس روایت کو پڑھتے تھے جیسے رسول اللہ سے وہ روایت آتی ہے کہ لئی سمن البر ایامف سفر کہ سفر میں روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں مطلب یہ کہ اگر تمہیں سخت تکلیف ہے تو سفر میں تمہیں رخصت دی گئی ہے تو ایک شخص وہ کہتا تھا کہ لئی سمنم برر امسیا مفم سفر یعنی لام کی جگہ وہ میم کہتا تھا تو یہ اشعری لغت میں وہ لام نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ اس کی جگہ وہ میم پڑھتے تھے لئے فلم سفر تو یہ اشعاریین کی لغت ہے کہ وہ لام کو میم سے وہ تبدیل کرتے ہیں وہ جب کہتے ہیں کہ رینا اولا اکرجال تو وہ کہتے ہیں رع نا اولا اکم رجال الفلام کی جگہ وہ میم کہتے ہیں جب وہ کہتے ہیں مررنا نا تو مررنا نا بم میں الفلام کی جگہ میم استعمال کرتے ہیں اور یہ وہ کہتے ہیں کہ یمن میں یہ آج بھی چلتا ہے اسی طرح انہوں نے کئی مثالیں وہ ذکر کی ہیں ایک مثال انہوں نے یہ بھی ذکر کی ہے کہ مقبول تابی مخرول شامی یہ بہت بڑے عالم ہیں اور یہ بہت بڑے تابی ہیں لیکن یہ آجمی تھے کانا مخول رجولن آجمی لاستی اور مخرول جو ہے تو یہ آجمی شخص تھے اور یہ قل کو نہیں پڑھ سکتے تھے قل بلکہ قل کو یہ کل پڑھتے تھے کل جیسے عام یہ جی آج جب ہم پڑھتے ہیں تو جب مثلا یہ جی آزان میں اگر کوئی کہے کہ یا اقامت میں قد قامت سلا اب یہ قد یہ قاف دو نقطوں والا بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں قد قامت قاف کشمیری کے ساتھ تو مقحول جو ہے تو وہ قل کی بجائے قل پڑھتے تھے کل یعنی کھانا جیسے ہم کہتے ہیں کلو وشربو تو کل کھاؤ تو وہ قل نہیں یعنی قاف نہیں پڑھ سکتے تھے بلکہ کل پڑھتے تھے تو یہ ایک مثال بھی کیونکہ وہ خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ اس کی زبان میں عجمہ تھا اور وہ عجمی شخص تھے وہ عجمی شخص تھے اور وہ یہ لفظ جو ہے وہ صحیح طور پہ وہ ادا نہیں کر سکتے تھے اسی طرح ایک روایت ہم نے سورہ بقرہ میں وہ ذکر کی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمان فارسی وہ بھی آجمی تھے فارس سے ان کا اصل میں تعلق تھا وہ ایک روایت ہم نے ذکر کی تھی نظر غیر اللہ میں کہ ایک شخص ایک مکھی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہوا اور ایک مکھی کی وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوا تو یہ روایت خطیب بغدادی نے ذکر کی تھی کہ سلمان اس روایت میں جو زباب کا لفظ آتا ہے زال کے ساتھ تو وہ زباب کو دباب پڑھتے تھے یعنی زال کو دال پڑھتے تھے دوبابً اے دخل رج الجن دفی دو با بن و دخل تو خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ کانفی لسان ہی عجمہ کیونکہ اس کی زبان میں عجمہ تھا اور وہ آجمی شخص تھے اس بحث سے مقصود یہ ہے کہ آج کے دور میں یہ قرآن کے معنی کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا ہے اور الفاظ کی درستگی میں وہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں اور اس پر لوگوں پر فتوے داغتے ہیں کہ اگر تم نے ضاد کو صحیح نہیں پڑھا تو تم دائر اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اور اگر تم نے آئین کو صحیح نہیں پڑھا تو یوں ہو جائے گا اور تم نے غین کو صحیح نہیں پڑھا تو یہ وہ قرآن کا اصل مقصد وہ لوگوں نے چھوڑ دیا اور صرف ہڈیاں چوسنے میں لوگ اور اسے چوسنے میں وہ لوگ وہ لگ گئے مقصد یہ ہے کہ آجم لاکھ کوشش کریں پہلے تو چاہیے کہ وہ صحیح تلفظ سے وہ ادا کریں لیکن اگر کوئی بندہ وہ باوجود کوشش کرنے کے اگر وہ صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ بندہ اس کے حوصلے کو توڑے اور اس کی حوصلہ شکنی کرے ان شجرت رتس ضکوم تو عام الفیم بے شک زقوم کا درخت یہ گناہ کا کھانا ہے اور یہ طعام ہے کل مہ جیسے پگلی ہوئی داد یا پگلی پگھلا ہوا تانبا یہ کھولے گا فی پیٹوں میں کغل جیسے وہ سخت گرم پانی کے کھولنے کی طرح یعنی بالکل ایسے جوش مارے گا اور اللہ کہیں گے خزو ہو پکڑو اسے اس مجرم کو فاطلوح سوائل الجحیم اور پھر گسیٹو اسے علا سوا الجحیم جہنم کے بیچ کی طرف جہنم کے درمیان میں سوا سے مراد یہاں پہ وہ درمیان کھینچو اسے گسیٹو اسے جہنم کے درمیان کی طرف اور اس کے بیچ کی طرف سبو اور پھر انڈیلو فو کراسی ہی اس کے سر پر من عذاب الحمیم اس گرم پانی کے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور کہے گا اللہ یا فرشتہ زخ چکو ان کازیز الکریم بے شک تو تھا بے شک تو اورزیز بڑا غالب تھا اور زبردست تھا قوت والے تھے یعنی تم دنیا میں بڑے اطراتے تھے اور تم بڑے غالب تھے الکریم اور بڑے عزت والے تھے تم حق کے مقابل میں کھڑے تھے اور تم اپنے آپ کو عزت والا کہتے تھے اور تم اپنے آپ کو بڑی قوت والا کہتے تھے اب چکو اس عذاب کو ان نہ ما کن تم بھی تم بے شک یہ ہے وہ عذاب کن تم بھی کہ جس میں تھے تم شک کرنے والے اب ان کے مقابلے میں تقوا والوں کا حال ان المتقین فی مقام امین بے شک و پرہیزگار فی مقام امین وہ امن کی جگہ میں ہوں گے فی جنّت ویون امن کی جگہ سے مراد کیا فی جنات ویون جنتوں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے وعین اور چشموں میں یلبسون من و پہنیں گے وہ من و وہ باریک ریشم سے وہ استبرقن اور وہ موٹے ریشم سے باریک ریشم بھی پہنیں گے دنیا میں تو مردوں کے لیے یہ حرام ہے لیکن جنت میں ساروں کے لیے جائز ہوگا وہ باریک اور پتلا ریشم بھی پہنیں گے وہ استبرق اور, اور عام طور پہ باریک کپڑا انسان نیچے پہنتا ہے اور جو دبیز اور موٹا کپڑا ہوتا ہے تو وہ انسان اوپر وہ پہنتا ہے تو پہنیں گے وہ باریک ریشم سے وہ استبرکن اور وہ موٹے ریشم سے متقابلینہ یہ جی ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہوں گے متقابلین یہ حال ہے یہ البسون کے فاعل سے متقابلین ہے اس حال میں کہ وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے قذالک اے الامر قذالک اور اسی طرح ہوگا اللہ ہمیں نصیب فرمائے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ نَعِينَ اور ہم ملا دیں گے انہیں بِحُورِ نَعِينَ ان خوبصورت عورتوں کے ساتھ حور یہ حورہ کی جمع ہے اور حورہ اصل میں اس خوبصورت کو کہتے ہیں خوبصورت عورت کو کہتے ہیں اور ہم بیاہ دیں گے انہیں اور ہم ملا دیں گے انہیں بحور ان, ان خوبصورت عورتوں کے ساتھ عین وہ بڑی آنکھوں والیاں پھر اس میں مفسرین کے اقوال ہیں کہ آیا یہ جنت میں کوئی مستقل مخلوق ہوگی اور یا یہ دنیا کی وہی عورتیں انہی سے اور اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کا بھی وہی مقام ہوگا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ نَعِينَ اور ہم ملا دیں گے انہیں ان خوبصورت عورتوں کے ساتھ عین وہ بڑی آنکھوں والیا يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاقِحَتٍ اور وہ منگوائیں گے فیہا ان جنتوں میں بِكُلِّ فَاقِحَتٍ ہر میوے آمینین اطمینان کے ساتھ اور یا آمینین امن والے یعنی ان میووں میں کوئی کیڑے نہیں پڑے ہوں گے اور وہ خراب نہیں ہوں گے بلکہ آمینین وہ ان تمام آفتوں سے امن میں ہوں گے لا يذوقون فیہ الموتہ وہ نہیں چکیں گے فیہ ان جنتوں میں الموت موت کو اللہ الموت تالعولہ مگر وہ پہلی موت یہ دنیا میں چک چکے وہ پہلی موت وہ دنیا میں چک چکے اب دوبارہ کوئی اور موت وہ نہیں آنے والی ووقاہم عذاب الجحیم اور بچایا اللہ نے انہیں اور بچایا اللہ نے انہیں عذاب الجحیم جہنم کے آذاب سے اور یہ کیا ان کے اپنے عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ فضلاً من ربک یہ تیرے رب کی مہربانی ہے اور گزشتہ صورت میں بھی ہم نے یہ بات یہ ذکر کی تھی کہ ایک ہے ظاہری سبب جو اعمال ہیں اور ایک ہے حقیقی سبب وہ اللہ کا فضل ہے فضلاً من ربک اس اس فضل پر حقیقی سبب پر ایمان لانا ضروری ہے اور ظاہری اصباب اس سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی جائے گی بلکہ ظاہری اسباب عمل کو اختیار کیا جائے گا فضلاً من, فضلا من ربک یہ مفعول لہو ہے ما قبل کے لیے و وقاہم کے لیے فضلا من ربک یہ محربانی ہوگی تمہارے رب کی جانب سے ذالکہو الفوض العظیم اور یہ بڑی کامیابی ہے شروع میں بھی قرآن کی عظمت ذکر کی گئی تھی اور اب آخر میں بھی ترغیب سر نہ ہو بلسانے کا بس بے شک ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو بلسانے کا یہ آپ کی زبان میں یا آپ کی زبان پر اے پیغمبر آپ کی زبان سے ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے اور یہ ایک مبلخ پر اللہ کی بڑی مہربانی ہوتی ہے کہ اس کی زبان کے ذریعے لوگوں کے لیے ایک چیز کو آسان بنا دیا جائے یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے بعض لوگوں کے پاس علم کی فراوانی ہوتی ہے لیکن اس کی زبان سے وہ چیز وہ لوگوں کے لیے آسان نہیں بنائی جاتی بعض لوگوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے لیکن اللہ نے ان کی زبانوں سے ایک چیز کو ایک مشکل سے مشکل چیز کو بھی لوگوں کے لیے آسان بنایا ہوتا ہے فعین نمایسر نہ ہو کا اور بے شک ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو بلسانے کا یا تو آپ کی زبان میں یعنی عربی جو آپ کی زبان ہے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو کیونکہ اگر قرآن کسی اور زبان میں ہوتا تو وہ وضاحت اور وہ تفصیل اس زبان میں نہ ہو سکتی ہوتی عربی میں وضاحت ہے دیگر زبانوں کی بنسبت اور یا بلسان کا آپ کی زبان پر ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے اور یہ اللہ کی نعمت ہے لا الحم تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اللہ کی کتاب سے قرآن کو اللہ نے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ آج قرآن کو مشکل بنا دیا گیا قرآن جگہ جگہ اس کی تیثیر اور اس کی آسانی ذکر کرتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سورہ قمر میں چار مرتبہ وَلَقَدْ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَحَلْ مِمْ <مُدَّكِر> سترہ بائیس بتیس چالیس ان چار آیات میں اور وہاں پہ قسمیہ الفاظ ہیں قسم غیر سریحی اور قسم ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کیا ہے, ہے کوئی نصیحت لینے والا یہ جی آج کا مسلمان کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے لال لحم یہ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اب آخر میں تخویف فرتقب کہ اب بھی یہ لوگ اس نصیحت والی کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کرتے اور اب بھی اپنی ضد پر ڈٹے ہوئے ہیں فرتقب تو آپ انتظار کریں پیغمبر ان نہم اور بے شک یہ لوگ بھی اپنے انجام کا انتظار کرنے والے ہیں تو صورت میں نواں شبہ تھا دعوے پر کہ اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں تو نواں شبہ کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری فریاد سن لے اسی لیے تو ہم انہیں پکارتے ہیں تو جواب ان ہوا سمی و لالم وہ یقینی ذات اسے پکارو کہ جو تمہارے دل کے حال سے واقف ہے اور وہ سننے والا ہے تو یہ نو شبہات یہاں تک یہ ذکر کیے گئے ولقد نہ بنی اسرائیل من العذاب اور تحقیق نجات تیتی ہم نے بنی اسرائیل کو اس رسوا کرنے والے آزاب سے من نہ فرعون, فرعون سے بے شک تھا وہ تکبر کرنے والا من المصرفین اور حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ولقد اخترنا و ولقد اخترناہم اور تحقیق ہم نے منتخب کیا تھا چناتا بنی اسرائیل کو علا علم اپنے علم کی روح سے کہ ہمارا علم تھا کہ یہ لوگ چننے کے لائق ہیں حال العالمین اپنے زمانے کے لوگوں پر ہم نے انہیں چنا تھا اور ہم نے دی تھی انہیں نشانیوں میں سے معجزات میں سے وہ کہ اس میں آزمائشتی کھلی یا ان میں نعمت تھی ظاہر انہا اولائی لیاقولونہ بے شک یہ موجودہ منکرین لقولوں یہ کہتے ہیں ان ہی اللہ موت تن نہیں ہے یہ موت مگر ہماری وہ پہلی موت اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے تو لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو اگر ہو تم سچے تو آیا یہ بہتر ہیں یا وہ طبعا کی قوم وہ یمن کے بادشاہ کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے قوم عاد اور قوم سمود ہم نے انہیں ہلاک کیا تھا اور وہ تھے مجرم تو یہ بھی مجرم ہے انہیں بھی ہلاک کر دیں گے اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمانوں اور زمین کو اور وہ جو ان کے مابین ہیں لاعبین کھیل کود کرنے والے ہم نے پیدا نہیں کیا انہیں اللہ بالحق کے مگر حق کے اظہار کے لیے لیکن اکثریت ان لوگوں کی وہ نہیں جانتے اس حقیقت کو بے شک وہ فیصلے کا دن وقت م... ان کا وقت مقرر ہے اجمعین ساروں کا جس دن فائدہ نہیں دے گا ایک دوست دوسرے دوست کو ان ذرہ برابر اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی مگر وہ جس پر رحم کرے اللہ انحل العزیز الرحیم بے شک یہ اللہ یہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ان شجرت الزقوم ظک السیم بے شک ظکوم کا درخت یہ کھانا ہوگا ان بڑے گناہگاروں کا کل مہ جیسے پگلا ہوا تامبہ یغلی کہ جو کھولے گا فی البتونی پیٹوں میں کاغل الحمیم اس سخ گرم پانی کے کھولنے کی طرح خضوہو اور کہے گا اللہ خضوہو پکڑو ایسے فعتلوہو اور پھر گسیٹو اسے وہ جہنم کے درمیان کی طرف ثم مصب پھر انڈیلو اس کے سر کے اوپر میں عذاب الجحیم اس گرم پانی کے عذاب سے اور کہے گا کہا جائے گا ذکھ چکو انکانت العزیز الكریم بے شک تو تھا العزیز غالب الکریم عزت والا تو دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا طاقتور کہتا تھا اور بڑی عزت والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا حق کے مقابلے میں بے شک یہ ہے وہ عذاب کے جو تھے تم اس میں شک کرنے والے بے شک متقین وہ پرہیزگار فی مقام امین امن کی جگہ میں ہوں گے چین کی جگہ میں ہوں گے جنتوں میں باغات میں ہوں گے وہ اور چشموں میں اور پہنیں گے وہ اس ریشم میں سے وہ تبرقین اور وہ موٹے ریشم میں سے متقابلین اظہار میں کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے یعنی ایک دوسرے سے وہ منہ پھلائے انہوں نے پیٹ نہیں پھیری ہوگی بلکہ ایک مجلس لگی ہوگی اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے وہ گپ شپ لگا رہے ہوں گے اور اسی طرح کا معاملہ ہوگا اور ہم ملا دیں گے انہیں اور ملا دیں گے ہم ان کے ساتھ بحور ان وہ خوبصورت عورتیں عین بڑی آنکھوں والیا عین عائنا کی جمع بڑی آنکھوں والی عورت یدعون اور منگوائیں گے فیہا ان جنتوں میں بکل لفا کی حتن ہر قسم کے میوے آمینین امن کے ساتھ لا یدوقون نہیں چکیں گے فیہا ان جنتوں میں موت کو مگر وہ پہلی موت جو دنیا میں وہ چک چکے بس وہی ہو چکی اب دوبارہ موت نہیں آنے والی اور بچایا اللہ نے انہیں جہنم کے عذاب سے اور یہ مہربانی ہے تمہارے رب کی جانب سے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے بے شک ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں جو عربی زبان ہے یا آپ کی زبان پر پیغمبر جو اللہ کی نعمت ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں تو پس آپ انتظار کریں بے شک یہ لوگ اپنے انجام کا انتظار کرنے والے ہیں واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین